فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں قبر والوں کا حال اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم نہ چھوڑ دو گے تو میں سب کچھ دکھا دیتا تم ان تمام متواتر احادیث ہوا یعنی یہ اس معنی کے اندر متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر والوں کو دیکھنا قبر کے عذاب کو دیکھنا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 جس طرح میں ثابت کر چکا कर ہوں جب ایسی زندگی کے ساتھ قبر انور میں زندہ ہے تو بتائیں جب آپ باہر تھے کوئی قبر ہجاب اور رکاوٹ نہیں بنتی تھی آپ زندگی کے ساتھ قبر میں موجود ہیں اب کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے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 روایات claws, آتا ہے, صحیح روایات میں آتا ہے صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے عام میت والوں <San> کے متعلق عام میت عام اموات کے ان کے متعلق آتا ہے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 ان کو بھی یہ کو بھی تسلیم, تسلیم ہے مردے تسلیم اپنے تسلیم رشتہ داروں کے با امال سے بھی باخبر, باخبر ہوتے ہیں وہ پیچھے کیا کیا عمل کرتے ہیں مردے یہ بھی جانتے ہیں گھروں کے ہوا کو جانتے ہیں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 اولیاء اللہ, اللہ کی بات کیا, کیا کریں عام مومنین آن آن کی بات کر رہا ہوں سمجھ نہیں آئی آمال ان کے سامنے رشتہ داروں کے پیش ہوتے ہیں باقی رہتے ساتھ گھر کے تو صالحین جو بدلے ہوتے ہیں اللہ تعالی کے وہ ضرور جانتے ہیں آمال کا تو پکا ہے نا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 اگر برے اعمال دیکھیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نہ مارنا جب تک کہ وہ ہماری طرح نیک بند کرنا ہے نیکوں کے متعلق یہ ہوگا کہ نیک یہی کہتے ہوں گے اور دوسرے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو نہ مارنا جب تک کہ ان کو ہدایت نہ آئے ویسے روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صالحین پھر ایسی دعا کرتے ہیں ظاہر ہے ہمارے جیسا بنانا ہمارے بنا جیسا بننے سے پہلے نہ آئے یہ سال لوگ دعا کرتے ہوں گے نا سمجھ نہیں تو رشتے داروں کے امال کیا آمال کا رشتے داروں کے سامنے پیش ہونا یہ پکی بات दा. दा مردوں, مردوں کے سامنے کے زندوں دے کے دے دے اعمال پیش ہونا یہ پکی بات ہے ہاں اب میں اس کو مکمل کر لوں اچھا کیا مطلب ہے یہ دعوی کر بیٹھا کہ مردوں کے سامنے یعنی جتنے بھی مردے ہیں مومنین مومنین لوگ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 جناب, جناب کے سامنے جناب اس مختصر وقت میں صرف دو حوالے پیش کروں گا یتیم کر لیں اور ایسے لوگوں کے پیش کروں گا جو وہاں کے پیش رہا یعنی احادیش مبارکہ روایات کو پیش کرنا اس کی کیا حاجت ہے جب آبیوں کے بڑوں کے پیش کر دوں گا تو ان کو بھی ماننے کے بغیر چارہ نہیں جائے گا والوں کا پہچاننا کون قبر پر آیا ہوا بات کو سمجھنا ہتھا کے ان کا نام لے کر جواب دینا آیا ہوا ہے فلانا سلام تو کرتے ہو وہ نام لے کر جواب دینا پورا پہچان چاہ گھر کے بعد احوال ہوا کو پہچانا چاہے اگر صالحین لوگ ہیں نیک لوگ ہیں تو قبر پر کچھ کوئی کر رہا ہے اس کو بھی پہچانا چاہ ہیں کون آیا ہوا ہے یہ بھی جانتے ہیں اس کو بھی پہچانا ہیں گھر کے بعد احوال کو جانتے ہیں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 دفن کیے گئے تو میں اپنے ہجرے اور اپنے اس کمرے میں بغیر پردے کے آتی تھی میں سمجھتی تھی میرے شوہر جب سدی کے اکبر آئے پھر بھی میں ویسا کرتی تھی میں سمجھتی تھی میرے والد اور جب عمر بن خطاب دفن ہوئے تو میں ہمیشہ منہ چھپا کر آتی اب ایمان, ایمان سے بتانا اس صحیح روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ مشکات شریف میں کہ کس درجے کی پہچان موجود ہے ان میں خصوصا جب کے سال ہی سیدنا فاروق عالم یعنی یہاں تک تو ہے نا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 اور, رسول, اور اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت متحرہ سے ان کو کچھ معلوم نہ ہو وہ اپنے خیال, خیال, خیال کے ساتھ چل رہی, رہی ہیں نہیں ضرور شریعت متحرہ سے ان کو یہ علم حاصل ہوا ہوگا کہ میت یعنی قبر والا وہ قبر کے باہر سے دیکھتا ہے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 ان کا بڑا امام ابن تیمیہ دوسرے نمبر پہ ابن قیم کیوں بڑا امام ان کا کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو بڑا وہابیت وحابی یعنی اس خاص تحریک وہابیت کی بنیاد رکھنے والا تھا ابن عبد الوہاب کون تھا اور ابن عبد الوہاب جو تھا نا، اس کے متعلق الغیثل ال اکمل امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے ہمبلی علماء کے حالات پر ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الغیثل اکمل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 اور پھر یہ ہے کہ الوابلہ کتاب کے اندر کتاب کے جس طرح لکھا ہے وہ ہمارا وہ نجد کے رہنے والے آج لیکن تھے وہ سنی حنبلی الحمدللہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے بیان شریف کے مطابق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 ابن ابد عبدالو جو تھا نا وہ ان دو شخصوں کی بات کو وہ یہ خدا سمجھتا تھا ایمان سے وہ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صاف یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ تو اس کا ہم اب یہ حق بجانے بیں کہ ہم کہیں کہ وہ کے بڑے پیچھے پیش ہوا جو تھے اصل وہ دو ابن تیمیہ اور ابن قیم اب وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم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 اب دیکھیں ابن تیمیا کا بیان سب سے پہلے سب سے پہلے ابن تیمیا کا بیان پیش کرتا ہوں کتاب کا نام ہے کتاب الفرور امام فتیح محدف شمس الدین محمد بن مفلح المقدسی براہ راست یہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ کیا سمجھ آئی کے لیے لیکن یہ سننی ہے وہ گمراہ تھا یہ ہدایت والے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 اور یہ بھی بندے, بندے, بندے کی ہلاکت کا سامان ہے ایسے کئی ای لوگ گزرے ہیں جن کے جن علم, علم, علم, علم, علم سے ان کی عقل کم ہوتی تھی یہ ہلاکت کا سامان ہے ہاں ایک اسی صفت کا بندہ ایک پہلے گزرا تھا ابن تیمیہ سے بھی پہلے گزرا تھا زیاد... اس کا نام تھا ابن ہزم ابن ہزم اواہری اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے المحلہ کہتے ہیں بندہ بہت کام کا ہوتا اگر اس میں بے وقوفی نہ ہوتی نہ ہوتی بندہ بڑے اس کا بھی یہی حال تھا کہ اس کا علم زیادہ اور عقل کم اسی وجہ سے وہ بزرگان دین کا گستاخ ہو گیا تھا ابن ابن چین یہ یاد امام زرکانی نے سرا زرکانی کے اندر ان سے پہلے کئی حضرات نے ابن ابن مال کی حضرات نے بڑے بڑے اماموں نے یہ لکھا ہے اس کے عقل سے اس کا علم زیادہ تھا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 تین سفا نمبر چار سو, سو, سو, سو, سو, سو, سو, سو پندرہ, پندرہ, پندرہ کتنا قال شیخ یعنی آآ ہمارے شیخ نے کہا کون ابن تہمیا کیونکہ شاگرد جو ہے آسارو بے مار فاتحی بے احوال اہل ہی اسحاب ہی دنیا و جاسارو انا بے اندری بے ما یوف الر بے ما کان حاسن و یت الم بے ما کان کبی کان ابو دردائے یقول و, و لمبا تو عمر ان دائش کا تکولو ان کا نبی او امر اج نبی تانی اناحا ان سارے لانسوں کے لیے یہ چتر کافی سنو سنو میرے بھائی لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے کہا حدیث مشہور یہ نہیں کہ لکیاں چھپیاں نہ مشہور کہ میت اپنے گھر والوں کے حالات جانتا ہوں اصحد ہی دنیا اور جتنے سنگی بیلی دنیا میں ہوتے ہیں ان کے بھی حال پہچاندال کا یوکرا دو ہلے اور یہ روزانہ اس پر پیش کیے جاتے ہیں آمال سارے و جاتا اور حدیث روایتیں اس مسئلے میں بھی, بھی آئی ہیں کہ ذرا آئے دن پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے توجہ نہیں فرمائی کرتا ہے دیکھتا بھی ہے بچا اتل آسار و بے ان یرا اے دن وہ بے اور اس پر بھی روایتیں کسیل آئی ہیں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 اپنے, اپنے رشتہ داروں, رشتہ داروں کے اور اوپر جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے جو سرو سر بیما جو اچھا عمل ہوتا ہے رشتے خوش وہ اکالم و جو کوئی برا عمل ہوتا ہے اس پر بچاروں کو درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہوتی میں بات کرتا چلو چلو, چلو اگلی کو سنا پکانا لکھ رہا ہے حدرتر صاحبی پا دعا مانگا کر دے دینی آمال آپ دعا مانگتے دے اللہ میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں میں پناہ لیتا ہوں کسی ایسے عمل کرنے سے تیری کہ جس عمل کے ذریعے میں ذلیل رسوا ہو جاؤں اپنے چاچا کے بیٹے عبداللہ اللہ بن روا کے پاس وہ پہلے وسال فرما چکے تھے وہ بھی ثابت حضرت عبد اللہ بن روا بھی صحابی دے، وہ پہلے وفات کر چکے تھے حضرت سیدنا بر ابھی زندہ تھے پیچھے دعا یہی مانگتے تھے یا اللہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں میں اپنے چاچے کے بیٹے کے پاس چاچے پت برا کول جدو جاوا مر کے اللہ میں ہوں وہ مینو آ دی پیچھے کردہ میں یہ اخرا ابن المبارک مبارک الزہد من زیادہ تین بن ہما امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ االا عنہ جو امام بخاری کے استاد کے استاد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 یہ آگے ابن تیمیہ پھر لکھ رہا ہے دو دوفین عمر وہی بات توجہ ذرا وہی بات جو میں حضرت اما ایشہ پاک کی سنا چکا ہوں ابن تیمیہ وہی بات پھر لکھ رہا ہے توجہ میں نے سنائی وہ پھر لکھ رہا ہے کہتا ہے تم تو فرنہ عمر اندا ایشا جب حضرت عمر اما کے پاس دفن کیے گئے کان تس تھا رو کر جاتی تھی باپر دو کر جاتی تھی فرماتی تھی نما کانا ابھی وزی پہلے میرا شوہر اور باپ سے اب مرے یہ اجنبی ہیں تانی آگے لکھ رہا ہے ابن نے تانی ان یار امائشہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی کیا کیا آ کیا کیا علم کے خزانے آ آ آپ کے سامنے رکھو اللہ تعالی نے کتابیں دی ہیں سمجھ دی تمہیں سمجھا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا میرے بھائی سمجھو یہاں پر پھر خلاصہ بتاؤں اور بیان کر دیتا ہوں ایک تو اس نے یہ کہا کہ اپنے گھر والے اور سنگی بیلیوں دوستوں کے حالات کو میت جانتا ہے میت میں نے کیا کہا وہ بولو دوسرے نمبر پر اس نے کہا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 پھر آگے پیش کیا اما عائشہ ام کا واقعہ اما ایشہ والی بات اما ایشا پا اور وہ کس میں ہے جو نیچے وہابی تخرید والا لکھ رہا ہے نا یہ دکھتر عبداللہ بن عبد المحسن اترکی یہ لکھ رہا ہے امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر یہ بات ہے اما ایشہ والی والی اور مستدرک حاکم کی کتاب کے اندر ہے مستدرک السین میں امام نے اور پھر ان حضرات, حضرات سے, سے مشکات شریف میں میں نے مشکات کا پہلے حوالہ دیا تھا اب مشکات کے ساتھ دو بڑے حوالے مشکات سے بھی اصل مشکات کے اصل حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے مشکات میں مسند امام احمد کے حوالے سے ہے کس نے مسند امام احمد کا حوالہ لکھ دیا اب بات کو سمجھ گیا یا نہیں ایمان سے بتانا یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ دیا یا وابیوں کا سمجھ لگی فدو ہوں در چھوٹے والا انہیں پیا چھوٹا بھی وہرا سا نہیں شکرتی لبھی ہاں جی ہاں جی یہ پورا دے پیروکار اے دی پیروکاری حضرت اس طرح ہے کہ گمراہی گمراہی آخیا استاد آئے چٹے میں بھی جانا سمجھا جی جی گل لکھی نا ایتھے خالی کتاب الفرو نہیں میں فکا ہمبلی دیا ہوتابا بھی پیش کر سکوں ہاں تسلیم کہ حضرت یہ ہیں بولتے نہیں ذرا وقت بھی نظر مارے جی آ چھ اونت الی شرف المنتہا امام محمد بن احمد بن عبد العزیز فطوحی ہم بلی مشہور ابن النجار جن کی وفات ہے نو سو بہتر میں کتنے میں یہ فقہ ہمبلی <تصفح> کی مشہور کتاب ہے المنتا منتحل ارادہ اس پر شرح ہے معون تو فتو ہی ہمبلی ابن کی سمجھ نہیں آئی تو اس میں بے ہی وہی عبارت ہے بین ہی لفظ با لفظ صفحہ نمبر ایک سو تہتر جلد نمبر تیسری المسط العالمیا للتجلید کتب خانے کی چھپی ہوئی سمجھ نہیں آئی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 مشہور ہیں اس کا مطلب لیکن اس نے نہ وہ صرف نفس کی ماں سمجھ نہیں آ رہا نماز پڑھیں نماز کے بعد